بسم اللہ, اللہ وسلمک و وسلم سبق اس سبق میں ایک مختصر سا چھوٹا سا قاعدہ سمجھایا جا رہا ہے وہ کیا بتا چکے ہم کہ عربی زبان میں کچھ حرفوں کے پاس یہ قوت یہ طاقت یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو اس اسم کے آخر سے پیش کو چین کے کیا لگا دیتے ہیں زیر اس کی حرکت کو وہ نیچے اتار دیتے ہیں اب بتائیے کہ نیچے اتارنا کسی کو کھینچ کر نیچے اتارنا گسیٹنا عربی زبان میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے جر بیتو سے اگر البیتی استعمال ہو رہا ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ حالت رفع سے اس اسم کی کون سی حالت ہو گئی ہے حالت جر فی اور الا دو ایسے حروف ہیں فی کا معنی میں اور آلہ کا معنی پر یہ دونوں ایسے حروف ہیں کہ ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی اسم کو حالت رفع سے نکال کر کہاں لے جاتے ہیں حالت جر میں دیکھیے البیتو سے پہلے اگر فی آ جائے تو کیا کہیں گے فل بیتو کی بجائے فل بی گھر میں المسجد مسجد فل مسجد مسجد میں المکتب میز المکتب میز پر السریر چارپائی علی السریری چار پائی پر اب آگے آنے والے جملوں کو ساتھ ساتھ دھو رہیے این محمد ہوا فی الغرفت و این یاسر ہوا فی الحمام و این آمنت ہی فی المطبخ این الكتاب ہوا علی المکتب هِي عَلَى اب ترجمہ سنیے لیکن ترجمہ سننے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے کہ اگر محمد کا لفظ نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو تو اس کے اوپر سواد لکھتے بھی ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی ہیں لیکن اگر کسی عام آدمی کے نام کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو محمد اسلم محمد اکرم محمد نواز شریف وغیرہ تو پھر نہ اس کے اوپر سواد لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جا سکتا ہے ہمارے ہاں یہ غلطی ہے کسی کا نام ہے محمد اسلم تو وہ لکھ کے اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دیتا ہے یہ غلط ہے کیونکہ یہاں محمد سے مراد نبی یہ آخر الزماں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی نہیں بلکہ کسی کوئی عام شخص ہے محمد یہاں لکھنے یا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی اجازت نہیں ہے یہاں بھی محمد کسی طالب علم کا نام ہے اینا محمد محمد کہاں ہے ہوا غرفتی وہ کمرے میں ہے ہوا وہ ہی کے معنی میں فی میں الغرفت کمرہ وہ کمرے میں ہے واہ اور اینا یاسر یاسر کہاں ہے ہوا فل ہم وہ ہمام وہ واش روم میں ہے واہ اور ایمینا تو آمینہ کہاں ہے ہی فل مت وہ باورچی خانے میں ہے وہ کچن میں ہے دو باتیں یہاں نوٹ کرنے کی ہیں نمبر ایک مذکر کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے ہوا اور معنز کے لیے ہی ہوا اور ہی میں وہی فرق ہے جو انگریزی زبان میں ہی اور شی میں ہے ہوا مذکر کے لیے اور ہی استعمال ہوتا ہے معنس کے لیے شی کے معنی میں دوسری بات مردوں کے ناموں کے آخر میں ڈبل حرکت یا کہہ لیجیے تنوین آ سکتی ہے لیکن عورتوں کے ناموں کے آخر میں تنوین ڈبل حرکت نہیں آ سکتی سنگل حرکت آتی ہے ایک پیش تو آیا ہے آ مینا تن نہیں ہم صرف اور صرف سمجھانے کے لیے کہا کرتے ہیں کمزور مخلوق ہے دو حرکتوں کا بوجھ نہیں سہار سکتی اس لیے آخر میں سنگل حرکت ایک پیش کو استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ آ ایشا تن کہنے کی بجائے کیا کہتے ہیں آ ایشا تو خدیجا تن کہنے کی بجائے کیا کہیں گے خدیجا تو یحامی محمدن یاسرن کے آخر میں تنوین ہے لیکن آمینہ تو کے آخر میں نہیں ہے وجہ عورتوں کے ناموں کے آخر میں تنوین استعمال نہیں ہوتی این الكتاب وہ کتاب کہاں ہے ہوا علی المکتب وہ میز پر ہے وعین الساعت اور گھڑی کہاں ہے ہیا علی السریری وہ چارپائی پر ہے تمارین تمارین مشکیں تمرین کی جمع ہے تمرین رقم ان واحد یا لفظ کے آخر میں سکون کر سکون سے پڑھنا ہو تو پھر کیا کہیں گے تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک عجیب جواب دیجئے ان, ان کا معنی کی طرف سے بھی ہوتا ہے ان ابھی حریرہ تھا کہ یہ حدیث حضرت ابو حرا رضی اللہ انہوں کی طرف سے آئی ہے ان کا منع کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور متعلق بارے میں اباؤٹ یہ معنی بھی اس کا ہوتا ہے یہاں ان متعلق یا بارے میں کے معنی میں ہے جواب دیجئے ان بارے میں الصلاحتی سوالات سوال کی جمع ہے الاتیاتی آنے والے آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے سوال نمبر ایک ہے نل کتاب کہاں ہے اس سوال کا جواب ہم نے دینا ہے پہلے جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں اس کی روشنی میں ہم نے جواب دینا ہے کتاب کہاں ہے سبق کی روشنی میں اگر ہم نے جواب دینا ہو تو کہیں گے وہ میز پر ہے بتائیے عربی زبان میں کیا کہیں گے ہوا آل وا مکتبی ہوا آل مکتبی وہ میز پر ہے اینل کتاب کہاں ہے ہوا المکتبی دوسرا سوال اینا محمد محمد کہاں ہے کہنا کل ہم نے کہا تھا یہاں محمد کسی طالب علم کا نام ہے کہنا ہو وہ کمرے میں ہے تو کیا کہیں گے ہوا فل غرفتی ہوا فل غرفتی اینا الساعه گھری کہا ہے کہنا ہو وہ چارپائی پر ہے تو کیا کہیں گے ہییا الساعه چونکہ مؤنث ہے آخر میں گولتا موجود ہے اس لیے ہوا کی بجائے کیا کہیں گے یا اس کا جواب ہے اینا یاسر یاسر کہاں ہے کہنا ہو وہ حمام میں ہے واش روم میں ہے تو کیا کہیں گے کہنا آمینا تو آمینا کہاں ہے کہنا ہو وہ کچن میں ہے تو کیا کہیں گے یا فل فیل متبخ سوال نمبر چھ امینا تو فل غرفاتی آمینا تو آمینا فی میں الغرفتی کمرہ کیا آمینا کیا آمینا کمرے میں ہے کہنا ہو جی نہیں وہ کچن میں ہے تو کیا کہیں گے کہ تھوڑا سا رک کر لا فیل متبخ لا ہی فل متبخی یاسر ان فل متبخی کیا یاسر کچن میں ہے کہنا ہو جی نہیں وہ واش روم میں ہے تو کیا کہیں گے۔ ہوا فلحمامی لا ہوا فل ہم غرفتی کمرے میں کون ہے کہنا ہو محمد کمرے میں ہے تو کیا کہیں گے محمد فل غرفتی محمد فلورفتی و من فل اور واش میں کون ہے کہنا ہو یاسر واش میں ہے تو کیا کہیں گے یاسرون فل ہم یا سن فلحمی مادہ الل مکتبی مادہ کیا المکتی میز پر میز پر کیا ہے کہنا ہو کتاب میز پر ہے تو کیا کہیں گے ال ال المکتب الکتاب المکتب کہنا ہو مادہ الصری چارپائی پر کیا ہے مادہ السری چارپائی پر کیا ہے کہنا ہو گھڑی چارپائی پر ہے تو کیا کہیں گے رقم اسنان مشق نمبر دو اکرا پڑھیے وقت اور لکھیے ماسات وقتی حرکات لگانا اواخر آخر آخری حروف الکلماتی الفاظ ترجمہ اخیر سے کیا کریں گے الفاظ کے آخری حروف پہ حرکات یعنی زبریں زیریں لگانے کے ساتھ لکھیے اور پڑھیے اب سنتے جائیے یہ بات میں رکھتے ہوئے کہ فی اور اعلی یہ دو ایسے حروف ہیں جو کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو اس اسم کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگا دیتے ہیں زیب عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے کہ فی اور اعلی اسموں کو حالت رفع سے نکال کر لے جاتے ہیں حالت جر میں اب سنتے جائیے المدرا سکول آ جائے اس سے پہلے تو فل مد کی بجائے کیا پڑیں گے فل مد رستی اسکول میں فل بئی تی گھر میں الدئی گھر الغرف کمرہ الحمام فل مت باورچی خانے میں المکت میز المکتب میز پر الل کرسی کرسی پر السریر چارپائی علالکتابی کتاب پر فی المسجد مسجد میں تمرین رقم سلاسہ تمرین رقم سلاسہ مشک نمبر تین اقرع پڑھئے وقت بور لکھئے ساسا دھرائیے ان جملوں کو الفاظ کی ادائیگی کی بھی ایکسرسائز ہو الطالب فی الجامعاتی الرجل في المسجد أين التاجر هو في الدكان القلم على الكتاب أين زينب هي في الغرفة أين الورك هو على المكتب أين المدرس هو في الفصل أين ياسرم ہوا فلر الشمس اشم سمر فما من فل الفصل اب ترسمہ سنیے اور طالب فل طالب علم جامعہ میں ہے جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں, کہتے ہیں، سٹوڈنٹ کہ میں ہے اور راجول المسجد مسجد آدمی مسجد میں ہے التاجر تاجر کہاں ہے ہوا فد دکانی وہ دکان میں ہے القلم اللکیتا ابی قلم کتاب پر ہے این زینب زینب کہاں ہے حیا فلغرفتی وہ کمرے میں ہے عین الورق کاغذ کہاں ہے ہوا اللکتبی وہ میز پر ہے اینا المدرسو، استاد کہاں ہے ہوا فلفسلی وہ کلاس میں ہے الفصلی کلاس اینا یاسرن یاسر کہاں ہے ہوا فل مرخاضی المرحاظ کہتے ہیں ٹائلٹ کو بیت الخلاء وہ ٹائلٹ میں ہے کمارو سورج اور چاند مائی آسمان میں ہیں آسمان ہمارے اوپر جو خلا ہے اس کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں از فی آ گیا اس سے پہلے تو فما کی بجائے کیا کہیں گے فما من فلفصلی کلاس میں کون ہے کہنا ہو استاد کلاس میں ہے تو کیا کہیں گے المدرس ریسو فلفسلی کہنا ہو طالب علم کلاس میں ہے تو کیا کہیں گے اطالب فلفصل نیچے دو کالم بنے ہوئے ہیں ان میں جو قاعدہ سمجھایا جا رہا ہے ضمن ہم نے اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ مردوں کے ناموں کے آخر میں ڈبل حرکت یا کہہ لیجیے تنوین آ سکتی ہے لیکن عورتوں کے ناموں کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی ہمیشہ سنگل حرکت آتی ہے پہلے بھی ہم نے کہا تھا ازراح تفنن کہ کمزور مخلوق ہے دو حرکتوں کا بوجھ نہیں سہار سکتی اس لیے عورتوں کے ناموں کے آخر میں صرف ایک حرکت ایک پیش آتی ہے اب سنتے جائیے محمد خالدن خالد حامد یاسرن دو دو پیش سب کے اخیر میں بائیں جانب عورتوں کے نام ہیں آخر میں صرف ایک حرکت آئے گی چنانچے آمین تن کہنا غلط ہے کیا کہیں گے آمین تو زئی نب فاطیمت مربر بائیس مردوں کے نام سعیدن علی عباسن عورتوں کے نام عشتو خدیج فیت رقیت اکرا پڑھیے وقت تم اور لکھیے ماں غبطی حرکات لگانا زبریں زیریں لگانا اب آخری آخری حروف الکلماتی الفاظ ترجمہ آخیر سے الفاظ کے آخری حروف پہ حرکات یعنی زبریں زیریں لگانے کے ساتھ لکھیے اور پڑھیے اب سا ساتھ لیکن اس بات کا خیال رکھتے ہوئے مردوں کے ناموں کے آخر میں تنویم اور عورتوں کے ناموں کے آخر میں سنگل حرکت ایک پیج حامدن زینب عامنت عمارن سعیدن فاطمۃ مریم علی خالدن عباسن عائشۃ محمدن سفید خدیجت آگے وہی کا سمجھایا جا رہا ہے جو پہلے گزر چکا ہے کیا کہ فی اور آلہ یہ دو حروف ہیں جو کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو اس اسم کو لے جاتے ہیں حالت جر میں اگر اسم کا تعلق نور گروپ سے نہ ہو تو بتائیے حالت جر میں اس کے اخیر میں کیا آتی ہے زیر پڑھا ہم نے البیتو گھر اس سے پہلے فی آ جائے تو فی کیا کرے گا البیتو کے اخیر سے پیش کو چھین کے کیا لگا دے گا زیر فیل بیتو کی بجائے کیا پڑھیں گے فیل بیتی گھر میں اسی طرح الکب کہنا ہو کتاب پر تو پھر علل آل البو کی بجائے کیا کہیں گے آل اسی طرح دو حروف یہاں اور متعارف کرائے جا رہے ہیں جن کا وہی کام ہے جو ان دو حرفوں کا ہے اسموں کو حالت رفع سے نکال کر حالت جر میں لانا وہ کون کون سے ہیں من اور الہ من کا سے اور الہ طرف یا تک دونوں مانوں میں استعمال ہوتا ہے من کو جب آگے ملا کے پڑا جاتا ہے تو نون کے آخر میں زبر آ جاتی ہے چنانچہ من البتی ملا کے کیا پریں گے من البیتی اب دیکھیے البیت گھر من البتی گھر سے المسجد و مسجد السجدی مسجد کی طرف یا مسجد تک آگے مکالمہ ہے ڈائلاگ ہے استاد اور ایک طالب علم جس کا نام محمد ہے ان کے درمیان ساتھ ساتھ دہرائیے من عینا انت انا من البانی وامن عینا امارن ہوا منسینی وامن ایمد ان سن خج نہ اب ترجمہ سنیے مین سے اینا کہاں انترجمہ کریں گے تو کی بجائے آپ کہاں سے ہیں یعنی استاد یہ پوچھ رہا ہے آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں آپ کا تعلق کس ملک سے ہے انا من البانی میں جاپان سے ہوں میں جاپان سے بلونگ کرتا ہوں شہروں اور ملکوں کے ناموں کے شروع میں ال یا الف لام نہیں لگایا جاتا ہے لیکن جو غیر عرب ہیں ان کی شاید اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی ہے کہ لفظ عربی بن گیا ہے یا عربی زبان میں کہہ لیجیے تبدیل ہو گیا ہے جب تک وہ اس کو شروع میں علی فلام نہ لگا لیں اس لیے وہ اپنے ملکوں کے ناموں کے شروع میں علی فلام لگا دیتے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن ایسا کر لیا جاتا ہے اور عرب بھی یہ سوچ کے برداشت کر لیتے ہیں کہ چلے ان کی اس طرح سے تسلی ہوتی ہے تو اس طرح سے تسلی کر لیں ہمیشہ اعتراض ہے اس لیے وہ لام کو برداشت کر لیتے ہیں ویسے عربی گرامر کے لحاظ سے الف لام لگانا کسی ملک یا کسی شہر کے نام سے پہلے درست نہیں ہے جس طرح انگلش میں دی پاکستان نہیں کہتے دی جاپان نہیں کہتے بلکہ پاکستان دی کے بغیر ہم نے کہا تھا جہاں انگلش میں دی نہیں لگ سکتا وہاں عربی زبان میں ایل نہیں لگ سکتا صحیح ہے پاکستان یابان لیکن ال پاکستان ال یابان کہہ لیا جاتا ہے اور ہم نے کہا عرب بھی اس کو برداشت کر لیتے ہیں تو زیادہ اعتراض نہیں کرتے انا من البانی میں جاپان سے تعلق رکھتا ہوں وا اور من سے ایمار ان امار اور امار کہاں سے ہے اور امار کہاں سے تعلق رکھتا ہے ہوا مینسی وہ چین سے ہے چین،, چین،, چائنہ، وہ چین سے تعلق رکھتا ہے ومن عین حامد اور حامد کہاں سے ہے من ہندی وہ ہندوستان سے ہے وہ انڈیا سے بلانگ کرتا ہے این عباس, عباس کہاں ہے خ وہ نکل گیا ہے این راہاب وہ کہاں گیا ہے راہبہ الا المدیری مدیر کسی بھی ادارے کے سربراہ کو کہتے ہیں یہاں مراد ہے پرنسپل راہبہ ال المدیری وہ پرنسپل کی طرف گیا ہے وا اور اینا علی, جن علی کہاں گیا ہے کا لفظ پہلے گزر چکا ٹائلٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ٹائلٹ کی طرف گیا ہے خاراجہ اور زہابا یہ دونوں فیل ہیں فیل کی بحث ابھی ہم نے شروع نہیں کی مکیبلری سمجھ کے ان دونوں لفظوں کو ذہن نشین کر تمارین و مشقیں تمرین کی جنا ہے تمرین رقم واحد مشک نمبر ایک عجیب جواب دیجئے ان بارے میں الاسئلاتی سوالات الآتی آنے والے ترجمہ کریں گے اخیر سے آنے والے سوالات کے متعلق آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے ساتھ ساتھ دہرائیے پہلے من این انت من الفلبین من مین من, من ایامدن ایحاب عباسن علی ال المدیری اب ترجمہ سنیے شروع سے من سے ای کہا کہاں انتا تو یا آپ من ایپ کہاں سے ہیں آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں کہنا ہو میں پاکستان سے ہوں تو کیا کہیں گے انا مین پاکستان انا من باکستان میں پاکستان سے ہوں انا مین پاکستان الفلبین کیا آپ فلپائن سے ہیں کہنا ہو جی نہیں میں پاکستان سے ہوں تو کیا کہیں گے لا انا مین پاکستان لا انا مین پاکستان من این حامد حامد کہاں سے ہے حامد کہاں سے بلونگ کرتا ہے کہنا ہو جو سبق پڑا تھا ہم نے کل اس کی روشنی میں کہ امار چین سے تعلق رکھتا ہے تو کیا کہیں گے امار من مینسی نمار من مینسی چین سے کون ہے چین سے کون تعلق رکھتا ہے چائنا سے کون بلونگ کرتا ہے کیا کہیں گے امار مین سین مین اینا حامد ان مین سے ائی نہ کہاں حامد حامد حامد کہاں سے ہے حامد کہاں سے تعلق رکھتا ہے کہنا ہو وہ ہندوستان سے ہے تو کیا کہیں گے من وہ الڈیا سے ہے, ہے ایہبا عباس نہ کہاں جہابا گیا ہے عباس اُن عباس عباس کہاں گیا ہے کہنا ہو جس طرح کتاب میں اس کا جواب موجود ہے وہ مدیر کی یعنی پرنسپل کی طرف گیا ہے تو بتائیے کیا کہیں گے زہابہ ہوا یہاں نہیں کہیں گے کہ ہوا کا معنی خود زہابہ کے اندر ہی موجود ہے یہ فیل ہے اور اس کو ہم آگے چل کر پڑھیں گے تو کیا کہیں گے راہاب الل مدیر راہاب الل مدیربا علی مدیر آ کیا راہبا گیا طرف المدیر مدیر کیا علی مدیر یعنی پرنسپل کی طرف گیا ہے کہنا ہو نہیں وہ ٹوائلٹ کی طرف گیا ہے جس طرح کتاب میں اس کا جواب موجود ہے تو کیا کہیں گے لا راہبا مرح لا راہبا مرحا ومرین رقم افنان مشق نمبر دو ایک اور وقتب اور لکھیے ماں سات ضبطی حرکات لگانا زبریں زیرے لگانا اور آخری آخری حروف الکلیمات الفاظ ترجمہ آخیر سے الفاظ کے آخری حروف پہ حرکات یا کہیے زبر زیرے لگانے کے ساتھ لکھیے اور پڑھیے سنتے جائیے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ جن اسموں سے پہلے من یا علا ان دونوں حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہ اس کہاں چلا جاتا ہے حالت رفا سے نکل کر حالت میں اور حالت میں اگر اسم کا تعلق نون گروپ سے نہ ہو تو بتائیے حالت میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے زیر اب سنیے الغرفت کمرہ من الغرف کمرے سے من الحمامی واش روم سے المرحاض ٹوائلٹر الالمرحاضی البانو الف من الینی تمرین رقم سلاسہ نمبر تین اقرا وقتب پڑھیے اور لکھیے ساتھ دہرائیے من ہی من فاطمہ داراج المدرسو من الفصلی وذهب <تصفيق> إلى المدير <تصفيق> ذهب التاجر <تصفيق> إلى الدكان <تصفيق> خرج حامد <تصفيق> من الغرفة <تصفيق> وذهب إلى الحمام <تصفيق> من خرج من الفصل <تصفيق> خرج الطالب من المدرسة <تصفيق> وذهب إلى السوق تو من الصین و خالد من الیابانی اب ترجمہ سنیے من این فاطمہ تو فاطمہ کہاں سے ہے فاطمہ کہاں سے تعلق رکھتی ہے ہی یا من الہندی وہ ہندوستان سے ہے وہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہے فارج المدرس استاد نکلا من کلاس سے واہ ظاہبا مدیر اور وہ پرنسپل کی طرف گیا ذہابہ تاجر تاجر گیا الادانی دکان کی طرف خاراجہ حامد نکلا من الغرفی کمرے سے واہ اور وہ گیا ال الحمانی واش روم کی طرف حامد کمرے سے نکلا اور واش روم کی طرف گیا من خاراجا من کون خ نکلا من فصل کلاس سے کلاس سے کون نکلا کیا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کلاس سے کون نکلا ہے خاراجا طالب طالب علم نکلا مینل مدراساتی سکول سے واحاب الاسو کے اور وہ گیا سوکی بازار کی طرف اصوف بازار یا مارکیٹ خدیجہ تو منسینی خدیجہ چین سے ہے و خالد من مینل یابانی اور خالد جاپان سے ہے یا جاپان سے تعلق رکھتا ہے تمرین رقم اور باہ مشق نمبر چار اور با تن وقف کر کے پڑھیں گے اور چار وہ اصل میں جے کو جے کو وہ یا کی آواز میں تبدیل کر دیتے ان کا سوال ہے کہ بعض اوقات کوئی من اللہ یا فی اور الا کی چار پرپوزیشن ہیں کوئی پرپوزیشن کسی اسم سے پہلے آ رہی ہوتی ہے لیکن اس اسم کے آخر میں زیر نہیں ہوتی جس طرح علا ہے تو الا میں ہونا چاہیے لیکن پڑھتے کیا ہیں ہم علا ابراہیم اسی طرح مصر مم مصرے ہونا چاہیے لیکن کہا جاتا ہے مم مصرا بعد وقت یہ جو حروف ہیں کسی اسم کو زیر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس کا قاعدہ تحصیر القرآن میں ایک مستقل سبق میں ہم انشاءاللہ شاء پڑھیں گے سر اس سوال کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے وقت آنے پہ اس کا جواب ملے گا خارج طالب من المد آ, پڑھ رہے تھے ہم تمرین رقم اور باہ مش نمبر چار واہ رکھیے خالی جگہ میں سیما یلی مندرجہ ذیل میں حرف جر مناسب کوئی مناسب حرف جر وہ حرف کہ جو اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے کیا کہلاتا ہے حرف جر من الا من سے الاف یا تک فی میں اللہ پر ان چاروں حروف کا تعلق کس سے ہے چاروں حروف میں سے ہر حرف کیا کہلائے گا حرف جر ان میں سے کوئی ایک حرف جر جسے پریپوزیشن کہتے ہیں آپ نے استعمال کرنا ہے خالی جگہ پہ بتائیے ال کتاب آگے کیا آئے گا الل مکتبی کتاب میز پر ہے ال کتاب المکتب کہنا ہو طالب علم کلاس میں ہے تو کیا کہیں گے الطالب فل فصل راہبہ حامد انامع آتی راہبہ حامد ان ال الجامع آتی حامد یونیورسٹی کی طرف گیا کہنا ہو پرنسپل اسکول سے نکلا تو کیا کہیں گے خاراج المدیرو مین المدورا سعتی خاراج المدیرو مین المدورا سعتی محمد جو یہاں کسی طالب علم کا نام ہے کہنا ہو محمد چین سے جاپان کی طرف گیا تو کیا کہیں گے راہاب محمد من سینی ارلیابانی الکلیمات الجدید و نئے الفاظ المدرسات سکول الفصل کلا الحمام واش روم المرحاز و ٹوائلٹ المتبہ باورچی خانہ کچن الغرف کمرہ الجامعت یونیورسٹی السوق بازار یا مارکیٹ ال جاپان این چین ال ہندوستان الفیلی فلپائن المدین پرنسپل رحابا وہ گیا خراجہ وہ نکلا فی علا من الا ان سب کا تعلق کس سے ہے من حرو فل جر حروف جرسے حروف جر کن حروف کو کہتے ہیں جو کسی اسم سے پہلے استعمال ہو تو وہ اسم چلا جاتا ہے حالت جر میں آخر الحمد اللہ رب العالمين.